بقرہ کا اصل مدعا اور مرکزی مضمون یا مقصودی مسئلہ وہ ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں یہ سورہ بقرہ کا اصل موضوع ہے اب جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ اللہ کے بغیر اور کوئی معبود نہیں تو یہ لازم آئے گا کہ وہی بنانے والی ذات بھی ہے وہی نظام پرورش چلانے والی ذات بھی ہے وہی ہر شے کا علیم و سمیع بھی ہے اسی کا حکم چلتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ ہوں گے لوازمات اب تیسری چیز ہوگی موقطیات کہ جب یہ مان لیا گیا کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں اور سفتے بھی اللہ کی مان لی گئی تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اسی کی نظر نیاز دی جائے اسی کا حکم مانا جائے اسی کی کتاب پہ عمل کیا جائے وغیرہ وغیرہ باقی صورت میں ماننے والوں کے لیے خوشخبریاں بھی ہوں گی ماننے والوں کے لیے ایسے احکام بھی ہوں گے جن کو امور انتظامیہ کہا جائے گا تاکہ آپس میں اتحاد پیدا ہو اور مسئلہ توحید پر آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکے نیز ماننے والوں کے لیے امور مسلح کا ذکر بھی ہوگا جس سے آدمی کی اپنی اصلاح ہوتی ہے اور اس اصلاح کے پیش نظر وہ مسئلہ الوحیت کے راستے میں آنے والے ہر روڑے اور حائل سے مقابلہ کر سکتا ہے اسی طرح ماننے والوں کے لیے حکم جہاد بھی ہوگا کہ جو لوگ خود نہیں مانتے ماننے والوں کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں ان کے ساتھ نبرد آزمائی کرو تاکہ اللہ کی توحید کا راستہ صاف ہو جائے اور روڑے اٹکانے والے لوگ تباہ ہو جائے و یکون الدین ن للہ اسی طرح جن لوگوں نے اصل مسئلہ مدعا کو نہیں مانا یا مدعا آ کے لوازم کو نہیں مانا یا مقتضا کو نہیں مانا ان پر زجریں بھی ہوں گی ان کے شکوا جات ذکر کر کے ان کو رد کیا جائے گا ان کے خلاف دھمکیاں دی جائیں گی ان کی شناعت کار اور کرتوتوں کو بیان کیا جائے گا اور نہ ماننے والوں پر راستہ ایسا تنگ کر دیا جائے گا کہ وہ یا تو کفر کو چھوڑ دیں اور مان جائیں یا سفا ہستی سے مٹا دیے جائیں سورہ بکرا پران مقدس نکالیں سورہ بقرہ شروع یہ حروف مقطعات میں سے ہے تمام سلف صالحین متقدمین مفسرین متفق ہیں کہ واللہ و بے ہی ان مقط کی مراد اور مقصود اللہ ہی جانتے ہیں یہ دراصل اعجاز ربانی ہے تمام مخلوق آجز ہے اس کی مراد معلوم کرنے سے اور جن لوگوں نے مقط کے معنی کیے ہیں وہ بے سند ہیں سند کوئی نہیں زال کتاب کتاب لارے بفی تمہید شروع مقصود سے پہلے تمہید شروع جس میں تین جماعتوں کا ذکر ہے اور پہلے سداقت کتاب اللہ ظال کل کتاب ظال کا الکتاب بھی معرفا معنی حسر والا کریں گے زیادہ تر معنی پہ نگاہ رکھنا ضروری ہے مانا یوں ہوگا یہی ہے وہ کتاب ذالکل کتاب یہی ہے وہ کتاب لا رح بفی ایسی کتاب جو نہیں شک کی گنجائش بیچ اس کتاب کے لا نفی جنس کا ہے اس لیے گنجائش کی نفی ہوگی یہی ہے وہ کتاب یہ الکتاب پہ جو السلام ہے یہ بمانا الزی ہوگا موصول یہی ہے وہ کتاب جو نہیں گنجائش شک کی فی بیچ اس کے ایک خبر ہو گئی دوسری خبر حدل متقین ایک خبر تو کتاب کی تھی لار بفی دوسری خبر حدل متقین ایسی کتاب ہے جو راستہ دکھانے والی ہے واسطے خدا ترس لوگوں کے متقین کمانا خدا ترس لوگ جن کے دلوں میں طبی طور پر خدا ترسی ہوتی ہے اس سے وہ متقین درجہ کامل مراد نہیں کیونکہ درجہ کامل اگر متقین ہو تو ان کے لیے خدا بننے کی کیا ضرورت ہے المتقین خدا ترس لوگ رہنمائی کرنے والی ہے واسطے ان لوگوں کے جو خدا ترس لوگ ہوتے ہیں جس کا ترجمہ آپ منیبین کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں زد اور اناد نہیں ہوتے انابت والے منیبین خدا خوف بھی وہی لوگ جن میں اناد اور بغض یا زد نہ ہو اب ان کی صفات ذکر کی جا رہی ہے جن لوگوں کو کتاب اللہ کے ذریعے ہدایت نصیب ہوگی جب دعوت پیش کی جائے گی تو اس دعوت کو جو قبول کر لیں گے یعنی خدا خوف لوگ ضد و انعد سے پاک لوگ ان کی پہلی صفت اس کے نیچے لکھیں گے الزین یو منون کے نیچے پہلی جماعت منعم علیہم جماعت اولا منعم علیہم جن پہ انعام ہوگا الزین یو منون بل غیب یہ وہی لوگ ہوں گے خدا خوف لوگ جو یو نہ بلغیب جو یقین رکھیں گے بالغیب غیر موجود چیزوں پر غیر محسوس چیزوں پر جو محسوسات کے ورا الورا ہوں گی سب سے زیادہ ورا الورا تو خود اللہ کی ذات ہے ملائکہ ہیں جہنم ہے بہشت ہے وغیرہ وغیرہ جو محسوسات کے ورا ہوں گے بالغیب یعنی ان کا ایسا اعتقاد ہوگا کہ ہر غیر محسوس چیز پر وہ اللہ کی طرف سے ایمان رکھیں گے دوسری صفت یقیم و <الصلاة> تمام شرطوں کے ساتھ قائم رکھیں گے نماز کو نماز میں توجہ اللہ خوش حقیقی اور اپنی حاجت کا احساس سب کی سب چیزیں یقینیم میں ہیں یقینیم نسلات حکام یقینوں کھڑا کریں گے نماز کو کیا مطلب نماز کو اس حالت میں ادا کریں گے کہ تمام شرائط نماز کے وہ ادا کر کے نماز پڑھیں گے جس میں سب سے بڑی شرط ہے توجہ اللہ، حقیقی خشوع اور اپنی ضرورت اور حاجت مندی کا خیال یہ برابر ہوگا تیسری صفت و مما رزک نہ ہم اور اس رزق سے رزک نہ ہم جو چکھایا ہوگا ہم نے ان کو یون ہمیشہ خرچ کرتے رہیں گے مزار استمرار کے لیے ہمیشہ خرچ کرتے رہیں گے یعنی اس احساس کے ساتھ کہ اللہ نے چونکہ ہمیں یہ توما چکھایا ہے رزق دیا ہے اللہ کے دیے کو اللہ کے راستے پہ ہمیشہ خرچ کرتے ہی رہیں گے <تصفح> یؤمنون بما انزل <الائکا> اب یہ واؤ درمیان میں اور پھر اللہ زینہ کو بھی لوٹایا گیا ہے بعض کے نزدیک یہاں یہ منعم علیہم کی دوسری جماعت ہے اسی پہلی جماعت کا دوسرا حصہ یؤمنون بما وزین علاقہ اور وہ لوگ ہوں گے جو یقین رکھیں گے ساتھ اس حکم کے جو اتارا گیا ہے علئے کا طرف تیرے رما ان ظلم قبلک اور جو اتارا گیا ہے آپ سے پہلے وبل آخرت ہوں اور دوسری صفت ان کی یہ ہوگی بل آخراتے ہم آخرت کے ساتھ وہی لوگ یقین رکھنے والے ہوں گے یہ دوسرا حصہ ہو گیا منام علیہم جماعت کا یا ایک ہی جماعت بنا لیں یا ایک جماعت کے دو حصے بنا لیں اب یہاں حاشیے پہ فائدے لکھیں بما یعنی ان کی صفت یہ ہے کہ بات پر یقین رکھتے ہیں ما ان یہ سیکاب بات اللہ کی طرف سے جو نازل شدہ ہے اس, پہ اس کے صفت یہ ہے جو امینون بیما ان ضلع علاقہ وہ یقین جو رکھتے ہیں تو صرف اس بات پہ جو سے کہو کہو کچی مچھی روایت پہ وہ یقین نہیں رکھتے پھر یقین جو ہے معلوم ہوا کہ قرآن مقدس پر عمل کرنے والے وہ یقینی بات پہ عمل کرتے ہیں اور یقینی بات تب ہوتی ہے جب قطعی ہو قرآن مقدس چونکہ قطعی ہے اس لیے قطعیات پر عمل کرنا تب نصیب ہوتا ہے اگر تواتر کے ساتھ نقل ہو تو انزل علاقہ کا مطلب یہ ہوا منام علیہم کی یہ صفت ہے کہ وہ متواترات پہ یقین رکھتے ہیں صرف روایات یا اخبار احاد یا حکایات خرافات پہ عمل نہیں کرتے اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں دوسرا فائدہ یہاں یہ ثابت ہوا کہ عقائد کا اس بات متواترات سے ہوگا اخبار احاد اور روایات سے نہیں ہوگا ضلع علاقہ اگر ایمان اور عقیدے کی بات ہوگی تو اس کے لیے ما ان ضلع متواتر بن نقل چیز جو ہوگی اس پہ یقین رکھا جائے گا اس لیے تمام محدثین اور اصول کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ التقادیاتوں اعتقادیات جو ہوتی ہیں وہ متواترات سے اور قطعیات سے ثابت ہوتی ہیں اخبار احاد سے ثابت نہیں ہوتی دوسرا فائدہ وبل خیرات نو کہ آخرت جو غیب ہے غیب کے ساتھ غیبی چیزوں کے ساتھ ایمان رکھنے والی جماعت اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ متواترات پر عمل کریں جو مسئلے غیب سے تعلق رکھتے ہیں جس طرح قیامت کا مسئلہ ہو گیا یا قیامت میں پیش آنے والے حادثات واقعات احوال کا مسئلہ ہو گیا قرآن مقدس کے ذریعے ہدایت لینے والے لوگوں کی یہ صفت ہوگی کہ وہ غیب پر ایمان رکھنے کے لیے سیکہ روایات اور متواترات پہ یقین رکھیں گے اخبار احاط سے بات نہیں بنے گی چنانچہ قبر کا عذاب و ثواب جو ہے یہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ القبر و اب والو منزل من او کما کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر جو ہے وہ آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی اور آخرت ہے علم غیب سے تعلق رکھنے والی اب عذاب و ثواب قبر کا اس کے اس بات کے لیے متواترات کی ضرورت ہوگی کوئی خبر واحد اگر آ کے کہے کہ تو آد و روح و فی جسد ہی تو وہ غلط ہوگا کہ مردے کا روح جو ہے اس کی قبر میں لوٹایا جاتا ہے وہ خبر واحد ہے عذاب ثواب قبر کا تعلق علم قید سے ہے اس کے اس بات کے لیے متواتر بات لازمی ہوگی اور متواترات کا فیصلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان غائب اور اللہ کی قدرت میں چلا جاتا ہے لہذا عذاب و ثواب کی کیفیت کون جانتا ہے اللہ ہی جانتا ہے اور کسی کو پتا نہیں قرآن پاک پہ اگر عمل کیا جائے تو کوئی مسئلہ ضائع نہیں ہوتا آگے چلیں فائدے ہو گئے اب آگے نتیجہ منام علیہم ایک جماعت یا ایک جماعت کے دو حصوں کے لیے نتیجہ الا ایک اللہ مر ربد یہ کتاب اللہ کی ہدایت یافتہ جماعت منا علیہم کا سرٹیفکیٹ الا ایک اللہ مر ربد الا اک ہوم المفل یہی لوگ ہیں اللہ ہدن جو اوپر ہدایت کے گھوڑے کے زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں مر رب ہم اپنے رب کی طرف سے گویا اللہ کی نگرانی میں چل رہے ہیں اللہ ہدم مر رب ہم یہ من رب ہند سے متعلق ہے یعنی ایسی ہدایت پہ چل رہے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہے اور لامحال جب رب کی طرف سے ہے تو گویا وہ لوگ اللہ کی نگرانی میں سفر کر رہے ہیں وہ الا اکم یہی وہ لوگ ہیں جو دارین میں کامل طور پر مراد وند ہیں المفل کامل طور پر کامیاب ہیں مرادوند ہیں یہ پہلی جماعت منعم علیہم کا ذکر تھا اب دوسری جماعت کا ذکر مغزوب الحمد تینوں چیزوں کا انکار کرنے والے یہی وجہ ہے کہ درمیان میں واو نہیں لائی گئی وا ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ پہلی جماعت کے ساتھ ان کو کچھ نہ کچھ ربط ہے واؤ آتفا جہاں آتی ہے وہاں یہ بتلانے کے لیے آتی ہے کہ کچھ نہ کچھ دونوں جماعتوں کو آپس میں اشتراک ہے واؤ کو ختم کر دیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ دونوں فریقوں میں شدت کی عداوت ہے پہلی جماعت جتنا زور دے کے ماننے والی تھی یہ دوسری جماعت اتنا زور دے کر انکار کرنے والی اس لیے واؤ ذکر نہیں کی گئی ان نل لذیق لا شک وہ لوگ جنہوں نے مداح کا صاف انکار کر دیا ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ ایک ہی الہ ہے ہم نہیں مانتے کہ صرف وہی غائب دان و حاضر ناظر ہے ہم نہیں مانتے کہ صرف اسی کی عبادت یا سور و پکار کی جائے کافارو تفسیر والوں نے لکھا ہے کہ ساتارول حق کا عنادن مگر اس مانے کرنے کی ضرورت نہیں صاف بات ہے جنہوں نے تینوں چیزوں کا برملا انکار کر دیا مدا کا بھی لوازم کا بھی مقتضا کا بھی مدعا یہ تھا کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں لوازم یہ تھے کہ جب وہی معبود ہے تو حاضر ناظر غائب دان مشکل کشا بھی ہوئی ہے مقتضا یہ تھا کہ پھر اسی کی عبادت کرنی چاہیے ماننا چاہیے تینوں چیزوں کا جنہوں نے کافارو انکار کر دیا سواؤن علیہم ام لم برابر ہے برابر ہے آپ کا ان کو ڈرانا یہ آنظر تم یہ مانا مصدری میں ہوگا سوا ان علام انظاروں کا و عدم و کا ان پر یہ معاملہ برابر ہے آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا سوا الحم یہ سوا مقام مبتدا میں ہے اور انظاروں کا وعدم عدم کا یہ اس کی خبر ہے جملہ پورا ہو گیا لا یومنون کا تعلق یہ نتیجہ جملہ نتیجیہ ہے یہ جملہ خبریہ نہیں اب مانا کیا کریں گے سوا برابر حالت ہے اوپر ان کے برابر حالت رہتی ہے انظر تو کا آپ کا ڈرانا ہم لم تم یا آپ کا نہ ڈرانا عدم و کا ان پہ دونوں حالتیں برابر ہیں آگے نتیجہ کیا ہے آپ کے ڈرانے کا لا یؤمنون لا یہ جملہ مفصرا نہیں جملہ نتیجیا ہے لا يؤمنون وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے آپ کی تبلیغ کا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے آئندہ کے لیے جو, جو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اس کی وجہ ختم اللہ کلو سم آپ کل کے سبق میں کچھ لکھ چکے ہیں کے بعض اوقات مہر جباریت کا ذکر ہوتا ہے مگر اس کی علت کا ذکر وہاں نہیں کیا جاتا یہاں مہر جباریت کا ذکر ہے مگر اس کی علت کا یہاں ذکر نہیں ہے ختم اللہ کلو والا سم مہر جباری مار رکھی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پہ پر پر پردے ڈال دیے ہیں ولام عذاب ال عظیم ان کے لیے عذاب بہت بڑا ہوگا اور اگر یہاں ان لذین کافارو سے یہ کافارو کو اگر ختم کی علت بنا لیں تو بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سوال اگر کوئی کرے کہ اللہ نے ان بیچاروں کے دلوں کے مہر جباریت کیوں مار دی تو اس کا جواب پہلے ذکر ہو گیا ہے کہ اللہ زینا کافر انہوں نے برابر اسرار کر کے کفر کیا ان کے کفر کی وجہ سے ختم اللہ علا قلوب ہے یہ بھی ہو سکتا اب علت کا ذکر ہونا پہلے ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں برہان لمی برہانے لمی یعنی لا یومنون کیوں ہے اس لیے کہ ختم اللہ ہے ختم اللہ کیوں ہے اس لیے کہ کفرو کامل درجے کا انہوں نے کفر کیا ہے علت کا ذکر کر کے معلول کی طرف جانا اس کو کہتے ہیں برہانے معلول سے علت کی طرف جانا اس کو کہتے ہیں برہانے انی پتا نہیں لمب جانتے بھی ہیں یا نام سنا بھی ہے کہ نہیں چلو چھوڑو آسان آسان کرتے جاؤ مانا صحیح کرنا کا خیال ننا سے میں یقو لو اب دیکھا واؤ درمیان میں آ گئی کیوں ان لذیل کا کے ساتھ وم نناس والی جماعت کو ایک گنا رابط ہے. صرف یہ ہے کہ وہ مقصوب الحم ہے اور یہ ظالین ہے سے تیسری جماعت ظالین کا ذکر وہ ظالین کا کیا حال ہے لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے رہ جاتے ہیں آ منا بلاہ یوم ہم نے تو مان لیا ہے اللہ کو دن قیامت کو حالانکہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ مومن نہیں ہے وہ ماہوم بے یعنی اتنے دعوے کرنے کے باوجود ان کا نام ہم نے مومن نہیں رکھا مسلم تو کہلا سکتے ہیں آگے جا کے پتہ چلے گا مگر مومن قطن نہیں ہے وما ماہوم بے مومنگ وحالیا. حالانکہ نہیں ہیں وہ کتان مومن لوگ اور مومنین یہ اسم مفائل کا سیگا ہے اسم کا سیگا ہے اور اس پہ نفی ہے مانا استمرار آلہ ہوگا ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کا نام مومن نہیں ہو سکتا وما ہوم بے مومنین اچھا پھر یہ جو کہتے ہیں آ مناخر یہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ اللہ یہ چال بازی کرنا چاہتے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے مدعا لوازم مختصا سب کچھ مان لیا ہے, کیا ہے ان سے یہ چال چلنا چاہتے ہیں مخادعت کا معنی جو ہوتا ہے لغت میں وہ مدارات ہے ایک مہمان کسی کے پاس آتا ہے اس کی اتنی خوش آمد اور او بھگت کرتا ہے اس کو مٹھائیاں کھلاتا ہے اس کو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے ملتا ہے مگر اس کے دل میں یہ ہے کہ میں اس کو جتلا دوں کہ یہ میرا خدمت گزار اور خیر خواہ ہے جب مجھ پہ اعتماد پورا کر لے گا پھر اس کی ٹانگیں توڑوں گا با دوستاں تلتف با دشمن مدارا دوستوں کے ساتھ تلتف ہوتا ہے اندر سے بھی مہربانی اوپر سے بھی اور دشمنوں کے ساتھ مدارات ہوتی اوپر سے کچھ اور اندر یہ اللہ سے مدارات کرنا چاہتے ہیں یخادعون د اللہ چال بازی کرنا چاہتے ہیں ولزین آ اللہ سے اور ایمانداروں سے حالانکہ وما نہیں وہ فریب دے رہے مگر اپنی جانوں کو وما یشورون حالانکہ ان کو یہ شعور بھی نہیں کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں یہ چال بازی تو ان سے کی جاتی ہے جن کو یہ پتہ بھی نہ ہو ان کے اندر کی مرض کا اللہ تو خوب جانتے ہیں یہ چال بازیاں کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے ہم دعا کرتے ہیں فزاد ہو ملا اللہ اور بڑھا دے ان کی مرض کو یہ بد دعا یوں مانا نہیں کہ پس بڑھا دیا اللہ نے ان کی مرض کو نہ یہ کلمہ بد دعیا ہے فزاد مہاراجا چناچے ہم بد دعا کرتے ہیں کہ بڑھا دے اللہ ان کی مرض کو اور زیادہ اور بڑھے ان کی مرض اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مرض بڑھتی بڑھتی جائے گی تو یہ کھل کر کافر ہو جائیں گے جب کھلے کافر ہو جائیں گے پھر ان کو بھی دھر لیا جائے گا جس طرح پہلے کافروں کو دھر لیا گیا فزاد ہو ملا رہ گیا قیامت و لم عذاب علی مم بے ماں ان کے لیے عذاب تو دردناک ہوگا ہی بس سبب اس کے جو وہ ہیں جھوٹ بول رہے دعویٰ کرتے ہیں جھوٹا اندر میں ہوتا ہے کفر اوپر سے کرتے ہیں دعوے لَهُمْ <لَحُم> یہ اسی تیسری جماعت کی طرف سے شکوا منافقین ضالین جب کہا جاتا ہے ان کو نام لا تفسدو سے لرن ہمیں پتا چلا ہے کہ تمہاری شیطانی ہے جس جگہ پہ کہیں شور و غل ہوتا ہے تو بیچ میں ہاتھ تمہارا ہوتا ہے چھوڑ دو لاطف سے دو کبھی کسی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہو کبھی کسی پارٹی کے ساتھ کفار کے ساتھ بھی میل جول مومنوں کے ساتھ بھی ہر جگہ تم نے یہ چواں لگا رکھا ہے حیا کرو ایک طرف ہو کے رہو دونوں طرف تمہاری لو لگی ہوئی ہے کہ یہ بھی ہمارے بزرگ ہیں اور وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں یہ منافقہ نہ رویہ چھوڑ دو لاتف سے دو پھیلنا ساد نہ مچا سم تو جی کالو بکتے ہیں انما نہ پکی بات ہے انما یہاں حسر کے لیے سوائے اس کے قتل نہیں ہے کہ نہو مسلح ہم ہی تو ہے نا اصلاح کرنے والے ہم تو جی دونوں طرف اس لیے جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کسی طرح دونوں پارٹیوں کا اپس میں اصلاح ہو جائے مگر مسلمان کہتے ہیں کہ یہ فساد ہے لاتو صدو فلے زمین میں یہ فساد ہے وہ کہتے ہیں جی ہم تو صرف اصلاح کے لیے کرتے ہیں. اب اللہ بھیا خبردار کرتے ہیں الا انہم خبردار ہوشیار رہنا ہو ایماندار یہ جو لوگ درمیان میں بیچ بیچ میں چل رہے ہیں نا وہ المق یہی فسادی ہے اصل فسادی یہی ہے ولا قلّ یشورون مگر انکوں کو شعور بھی نہیں کہ فساد کا نام انہوں نے اصلاح رکھا ہوا ہے حالانکہ ایسے طریقے سے تو اصلاح نہیں ہوتی الٹا فساد زیادہ برپا ہوتا ویزا کیل الحمد دوسرا شکوا پھر جب کہا جاتا ہے ان کو آ کون کہتا ہے ان کو یعنی سورت ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آ سیدھی طرح مانو مسئلہ کو آ کون کہتا ہے یا تو یہ ہے کہ قرآن مقدس میں آیات نازل ہوتی ہیں جس میں دعوت ہوتی ہے مسئلہ کے ماننے کی یا تو اس سے روایت بالمانہ کے طور پہ اللہ نے نقل کیا ہے آمینو. یعنی براہ راست ان کو نہیں کہا جاتا بلکہ قرآن مقدس میں جب حکم نازل کیا جاتا ہے کہ تم مسئلہ مان لو گویا کہ یہ ان کو کہا گیا ہے اس کا مطلب ہے روایت بالمانہ کے طور پہ جب ان کو کہا جاتا ہے یعنی قرآن مقدس میں جب حکم نازل ہوتا ہے کہ تم سچی طرح سچے دل سے مانو ایک مطلب دوسرا مطلب یہ ہے کہ خود مومن لوگ جا کے ان کو کہتے ہوں گے کہ اگر ایماندار بننا چاہتے ہو تو یار سیدھی طرح ایمان لاؤ یہ کیا منافقت ہے یہ دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے بہرحال جیسا بھی ہو جب کہا جاتا ہے ان کو کہ آ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ دوسرے لوگ مان رہے ہیں ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی یہ دوسرے لوگ جس طرح مان رہے ہیں تم بھی اسی طرح مانو نا پھر پتا چلے کہ تم سچے مومن ہو اس وقت اندر کا مرض نکلتا ہے ہاں. کہتے ہیں انومین یہ دوسرے لوگ جو مان رہے ہیں یہ تو بے وقوف ہیں ہم بھی بے وقوف بن یعنی دھر جائیں یعنی دھڑ چڑھ جائے ہم تمام کی آنکھوں میں آ جائیں گے وہ فلانا جا رہا ہے وہ بھی محمد کو مانتا ہے بلانا جا رہا ہم بیچ بیچ میں رہ کر اصلاح کا کام کر رہے ہیں یہ جو در چڑھ جاتے ہیں نا ایک پارٹی کو جاتے ہیں یہ تو بے وقوف ہے واہ کما منصف جس طرح مان رہے ہیں یہ بے وقوف لوگ اب اللہ بھی یہ فرماتے ہیں مومنو گھبرانا جانا اللہ انم ہوم اسفہ خبردار تحقیق یہی لوگ جو ہیں یہ حقیقت میں یہی بیوقوف ہیں حسر کا کمانا انسفہ حقیقی بے وقوف تو ہے یہی غلہ لیکن اس حقیقی بے وقوفی کو وہ جانتے نہیں ہیں حقیقت میں اس کو جانتے نہیں اس کے اوپر فائدہ ظاہر ہو گیا جو آپ لکھ سکتے ہیں کہ جب کفر و اسلام کا جھگڑا ہو عقائد کا جھگڑا ہو عقیدے کے مسائل کا جھگڑا ہو اس میں اس حالت میں دونوں جھڑوں کے ساتھ مل کے رہنے والا آدمی قدر مسلمان نہیں ہو سکتا مسلمان ہوگا تو اس وقت جب کسی ایک دھڑے کے ساتھ رہے اور وہ اس دھڑے کا کام کیا ہے جو من بیما ان ضلع کا جو متواترات پہ عمل کر رہے ہوں گے جب تک اس دھڑے کے ساتھ نہیں رہے گا ایک ہو کر اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ورنہ وہ بھی دعوی تو کر رہے ہیں اسلام کا اور پھر خود کہتے ہیں انما نہنسل اپنے آپ کو اسلحی جماعت بھی کہتے ہیں مگر قرآن مقدس کہتا ہے کہ نہیں جب تک سکاط پر عمل کرنے والے دھڑے کے ساتھ نہ ملیں گے ایک طرف نہ رہیں گے اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتے لک الزین آ منو تیسرا شکوا تیسرا شکوا یعنی ان کے بکوا پر شکایت تیسرا شکوا آ کو بھی مانا لوازم کو بھی مانا مختصا کو بھی مانا تینوں چیزوں کو مان لیا ہے اس وقت کیا کہتے ہیں آ من ہم نے بھی مانا ہم تو بالکل مانتے ہیں بادشاہ تمہارا کیا خیال ہے ہو تو تم سچے یہاں آ مننا. ہم بھی ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے پلے پلے کالو آ منا ہم بالکل مانتے ہیں بالکل آپ سچے ہیں جو آپ کا دعویٰ ہے وہی ہمارا دعویٰ وزا خلو جب گزر جاتے ہیں الا شیاتی نیاتی جب گزرتے ہیں وہاں سے اور کدھر جا رہے ہوتے ہیں علا کا متعلق معذوف ہے خلو کے متعلق نہیں اس کا متعلق کیا ہے معذوف ہے تو جب گزر جاتے ہیں مگر کہاں جا رہے ہوتے ہیں زاہبین جانے والے ہوتے ہیں اپنے شتونگروں کی طرف اپنے شتونگر پارٹی کی طرف جاتے ہیں نا. دور ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم جانتے ہیں تم مسلمانوں کی طرف سے ہو کے آ رہے ہوئی نہیں جی نہیں جی ان محکم بے خوف رہو ہم کہیں چلے جائیں ہم تمہارے ساتھ انف مسلمانوں کو ٹیٹو لگانے کے لیے ہم گئے تھے انکم تاکی ہم بالکل تمہارے ساتھ ہیں ہم ہند چلے جائیں چلے جائیں ہمارے بارے میں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے محکم ہم تمہارے بالکل اچھا تو پھر اگر ہمارے ساتھ ہو تو ان کے پاس کرنے کیا گئے تھے وہ جی انما ماں نہ مستحذ پکی بات ہے سوائے اس کے اور کوئی متبل ہمارا نہیں تھا کیا تھا نہ مستح ہم ہی تو ہیں جو ان سے یہ ٹھٹھا بازی کرتے ہیں مذاق کرتے ہیں ان کو جب جا کے کہتے ہیں نا کہ جی ہم تمہارے مسلک کو قبول کر چکے ہیں آمنا ان کی باتیں بڑی کھل جاتی ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلو یہ ابھی ہماری جماعت میں آ بس ان کو صرف خوش کرتے ہیں. ہم اس کو تھک لگاتے ہیں ان کو انما مانا نو مستحذ ہم بڑا مذاق کرتے ہیں اسے. اللہ جواب دیتے ہیں اللہ اللہ تحزم اللہ خود ہی مسخری کر رہا ہے ان کے ساتھ کون سی مسخری کہ اللہ نے مت ہم فی تانو تفسیریا کیسی مسخری کر رہا ہے اللہ یعنی ان کو ٹھیل دے رہا ہے ان کو فی تو نے دے رہا ہے ان کو ان کی سرکشی میں اس حال میں ہال مہون وہ اندھے ہو کر گزر رہے ہیں یا مہون یہ مقام حال میں ہے مانا حال والا یا فی تغیان ہیں کیونکہ جب کوئی شخص سرکشی پہ اتر آئے اس کو ڈانٹ نہ دی جائے تو وہ برابر سرکشی میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے نا اللہ نے ان کو ٹر لینے کے لیے سرکشی میں چھوڑ دیا ہے کہ ان کے ذمہ اور کیس لگ جائیں تاکہ پھر ان کا دیا پاچا کر کے ستیا ناس کر دیا یہ بھی حقیقت میں اللہ کی طرف سے مسخری ہے کہ ان کو روک ٹوک نہیں کر رہا چھوڑ رکھا ہے ان کو یا مت دے رکھی ہے ان کو لمبی رسی دے رکھی ہے ان کو فی تم یا مہول اپنی سرکشی میں وہ اندھے ہو کر چل رہے ہیں الازی نشتر حسلالت بل ہدا ان کے لیے بھی نتیجہ منہم علیم کا نتیجہ ہو گیا ان کے لیے نتیجہ الا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید کر لیا ہے گمراہی کو بل ہدا بدلے ہدایت کے ہدایت تھی اللہ کی کتاب کا یہ مسئلہ مدعا لوازم مختصر ان کے بدلے انہوں نے گمراہی خرید کر رکھی فما ربحت تجارت ہو یہ سودا جو انہوں نے کر رکھا ہے تجارت ہو اللہ کرے نہ نفع دے ان کو تجارت ان کی بد دیا کلمہ بھی بن سکتا ہے اور حقیقی خبر بھی بن سکتی ہے بس نہیں نفع دیا ان کی تجارت میں وما کانو محتدین اور نہ ہو سکے وہ ہدایت یافتہ محتدین نہ ہو سکے وہ ہدایت یافتہ ان کی شناعت کار ذکر کرنے کے بعد اب ان کی مثالیں ذکر کر کے اس تمہیدی بیان کو ختم کیا جائے گا رحمٰ جماعت پر مثال مجاہر کافر لوگ جو تھے مغذوب الہم ان کی مثال ہے مصلحم قسط ہو یا حالت ہو مثل بہ حالت یا قصہ ان کا قصہ یا ان کی حالت مثل حالت اس بندے کے ہے جس نے اس طوقہ بنارا پڑکائی آگ بس جب کہ روشن کر دیا اس آگ نے اپنے آس پاس والوں کو ماحول ہو جب روشن کر دیا اس آگ نے آس پاس والوں کو تو اس وقت کیا ہوا ذہب اللہ رحم لے گیا اللہ ان کی آنکھوں کی بینائی یا لے گیا اللہ ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا ان کو بیچ اندھیروں کے اتنے اندھیرے ایسے اندھیرے کہ اب وہ دیکھ نہیں سکتے اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے لا الہ الا اللہ توحید کی روشنی کی آگ جلائی اللہ کی توحید گلی کوچوں میں رس دھس گئی اور بہت بڑا کوحرام برپا ہوا کھل گئی اللہ کی توحید تو اس وقت یہ آس پاس والے لوگ جو تھے مشرقی نے مکہ یہ تو نا مراد اندھی آ گئے ان کی روشنی تو ختم ہو گئی دوسرے لوگ جو تھے باہر کے وہ اس سے خیض ہو گئے موہد بن گئے مگر یہ اندھیروں کے اندر ہی رہ گئے شر کو ظلمات کے اندھیروں کے اندر یہ گر کر رہ گئے اور غرق رہے ان کی حالت یہ ہے کہ سومن بوکمن اومیا بہرے بھی گونگے بھی اندھے بھی یعنی یہ تینوں قسم کے ایب ان کے اندر ہوں تو پس نتیجہ یہی نکلے گا کہ لا یارج اپنے کفر سے واپس نہیں آ سکے یہ مثال تھی مغزوب علحم کی مشرقین مکہ کے لیے اوک سب من السماء یہ ظالین منافقوں کے لیے گمراہوں کے لیے اوک سب او ماسالحم کا مسئلہ سیب یا ان کا قصہ یا حالت مثل حالت بارش کے ہے جو آسمان سے موسلا دھار ہو رہی ہو ہے بیچ اس بارش کے ظلمات اندھیرے بھی ہوں گٹا ٹوپ چھائی ہوئی ہو وہ اور کرکار بھی ہو وہ اور چمکار بھی ہو بجلی کا چمکار بھی سب कुछ اتنے کرکار اور لشکار ہوں کہ بنا رہے ہوں وہ اپنی अपनी کو اپنے کانوں میں بجہ سوائے کے کرکنے والی بجلیوں کے کیوں ڈال رہے ہوں ہزر الموت موت کے के سے کہ کہیں مر نہ جائے یکر کو درمیان والا جو ہے, محیتم بالکافرین یہ ادخال ہے مثال ابھی جاری ہے پوری نہیں ہوئی درمیان میں اللہ نے جھٹ کر کے اپنا فکرا ٹانک دیا ہے محیتم بالکافرین یعنی اب یہ گھیرے میں آ چکے ہیں اور اللہ تک خوب احاطے میں لینے والا ہے کافروں کو اللہ جب گھیرا ڈال لے تو اس سے کام نکل سکتا ہے وہ تو بیچارے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں دیتے ہیں کہ ہم بچ جائیں مگر واللہ اللہ بالکافر ہاں آگے مثال مکمل کرو ہاں وہ اپنی اگلیاں کو اپنے کانوں میں دے رہے ہیں میں نے سوال ہے بجلیوں کے کرکار کی وجہ سے حضر الموت اس خطرے سے کہ کہیں وہ مر نہ جائے یقاد البر کو اور بجلی کا حال یہ ہے کہ قریب ہے کہ بجلی چندا کر دے ان کی آنکھوں کو چندیا کر دے اچک لے ان کی بینائی کو بس کلا اضا جب بھی وہ روشن کرتی ہے بجلی چمکتی ہے لہم ان کے لیے ہے. اس میں چلنے لگ جاتے ہیں وہ لمحم جب بجلی کودنا ختم ہو جاتی ہے اندھیرا کر دیتی ہے اوپر ان کے تو پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں یہی حال ان منافقین کا ہے کہ قرآن مقدس کی آیات دھڑا تھڑ نازل ہو رہی ہیں توحید کے کرکار ہیں اور تخویفات اور دھمکیوں کے لشکار ہیں کبھی کبھی کوئی ترغیبی آیات بھی آ جاتی ہیں جب بھی کہیں ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے ہمیں فائدہ ہوگا مال غنیمت ہاتھ آئے گا ہم بھی حصہ دار ہو جائیں گے مشرف یہ چلنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم ایماندار ہیں ایماندار ویزا اضلاع علم اور جب خوب جہاد کا حکم آتا ہے یا دھمکیاں آتی ہیں تو اس وقت کام وہ رک جاتے ہیں یار ادھر تو تباہی کرانا پڑتی ہے چھوڑو ادھر ہی چلتے ہیں جدھر گیارہویاں جدھر پیرانے پیر کے کنڈے بی بی فاطمہ کی ساڑکیں ادھر ہی چلے کام رک جاتے ہیں یہی حال منافق کا یعنی ایک وجہ سے تو منافق جو ہے وہ ظہری طور پہ ایمان قبول کرتے ہیں کیونکہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا مال و جان محفوظ رہے گا مسلمانوں کے اندر رہ کر اور من وجہ ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہماری حالت کو اگر زہر کر دیا گیا تو پھر ہمارا ستیہ ناس ہو جائے گا اس لیے کبھی چل پڑتے ہیں اسلام اسلام کداوا اور کبھی رک جاتے ہیں آگے ولو شاہ اللہ اس کا نام ہے ترتوبے نتیجہ یعنی اللہ کریم فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ظالین ہے منافقین اگر اللہ کریم چاہتا تو سرے سے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ پیدا ہی نہ کرتا مگر پیدا کرنے کے بعد اگر چاہتا تو سرے سے ان کو اندھا اور بہرا بنا دیتا ہر لحاظ سے اللہ قادر تھا مگر انہوں نے دونوں لحاظ سے خلاف کیا ہے اللہ نے ان کو آنکھ اور کان دیے انہوں نے شکر ادا نہیں ایک غلطی دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کانوں اور آنکھوں کو غلط استعمال کیا حالانکہ اللہ کریم تو قادر تھا کہ ان کے سرے سے کان ہی لے لیتا آنکھیں لے لیتا یا ایوہنہ سعبدو ربکم اللذی خلقکم یہ ہے دعوی توحید کا مقتضا یعنی کہا تھا نا کہ سورت کا دعوت ہے کہ اللہ کے بغیر اور کوئی معبود نہیں لازن یہ تھے کہ جب وہ معبود اس کے بغیر کوئی نہیں تو حضر ناظر غائب دان مشکل کشاہ وغیرہ وغیرہ بھی اس کے بغیر کوئی نہیں مقتضا یہ تھا کہ جب اس کے بغیر معبود کوئی نہیں تو عبادت اسی کی کرنی چاہیے اب یہ ہے مقتضا ہے توحید یا سوب اے لوگ یہاں حسر ہوگا کہ صرف رب ہی کی عبادت کرو کیوں قرآن و باسحباز قرآن اپنی تفسیر آپ بھی کرتا ہے دوسرے مقام پر تمام امبیاء کی پہلے دن کی دعوت یہ ہے یا قوم من من قوم عبادت کرو اللہ کی کیوں من رو تمہارے لیے اللہ کے بغیر اور کوئی الہ نہیں تو یہ سر ہو گیا چونکہ اللہ کے بغیر الہ کوئی نہیں اس لیے اہ عبادت صرف اسی کی ہوگی اس کی دلیل ساتھ دلیل بھی موجود ہے عبادت کرو رب اپنے یعنی چونکہ وہ رب ہے اس لیے عبادت بھی اسے دوسری دلیل اللہ خالہ وہ رب جس نے نقشہ کھینچا تمہارا شکل و صورت بنائی تمہاری خلق معنی اصل ہوتا ہے نقشہ تیار کرنا خاکہ تیار کرنا تعبیر کیا جاتا ہے کہ بنایا اس نے تم کو اللہ من قبلکم اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے صرف اس لیے عبادت اسی کی کرنی ہے اللہ اللہ تکون تاکہ تتکون بچ کے رہو اللہ کے عذاب سے دوسری دلیل اقلی الم الرزراشا عبادت صرف اسی کی کرنی ہے کیوں وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت اس لیے بھی عبادت اسی کی ہر قسم کی عبادت تیسرا انضل من اور اسی نے اتارا آسمان سے پانی اس کے بعد نتیجہ وہی آسمان سے پانی برسا کے حلات کو نکالنے والا بھی وہی لہٰذا عبادت کا مستحق وہی ہے چاہے وہ عبادت فیلی ہو چاہے کولی ہو چاہے عملی ہو چاہے بدنی ہو اب نتیجہ یہ نکلتا ہے نتیجہ فلا پس نہ بناؤ اللہ کے لیے دوسرے شریک محبت میں شریک نظر و نیاز میں شریک سجد رکو میں شریک طواف و قیام میں شریک وہ ان تم تالمون کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اللہ کا شریک ہونے کے لائق کوئی ذات بھی نہیں مقتضائے توحید کے خلاف شبھ اور اس کا رد دعوی توحید کا تقاضا کیا تھا کہ اس کی کتاب کو مانا جائے اس کی کتاب کو ہر حال مانا جائے مگر انہوں نے بجائے ماننے کے شک کرنا شروع کر دیا مقتضائے توحید کے خلاف شبو اور اس کا رن کن تم فر مما نزلنا اللہ ابدینا اصل مقصود تو ہے کہ دعوی توحید جس کتاب میں ہے اس کتاب کی صداقت بیان کرنا ضمنی طور پہ صداقت رسول بھی آ جائے گی رسول اللہ کا سچا ہونا بھی ثابت ہو جائے گا فِي نَزَّلْنَا ابد عَبْدِنَا اگر ہو تم بیچ شک کے اس کتاب سے جو اتارا ہے ہم نے اللہ ابد اوپر بندے اپنے کے اگر تمہیں شک ہے تو فاتو بِسُورَةٍ مسل ہی لے آؤ کوئی ایک سی سورت من مسل کس کی طرف سے لے آؤ محمد کی مثل آدمی ہو جس طرح محمد کسی سے پڑھا نہیں اسی طرح وہ بھی پڑھا ہو اور اسی طرح پھر وہ کوئی کتاب پڑھ رہا ہو من مسل ہی کی زمیر عبد کی طرف اور ہی کی زمیر مما نزل نا کی طرف بھی کتاب فاتو سورت منسلح اس جیسی کتاب کی کوئی صورت لے آؤ یا اس جیسے رسول کی طرف سے کوئی صورت لے آؤ جس طرح ہمارا یہ پڑھولا ہے اسی طرح کوئی ان پڑھ آدمی ہو پھر وہ اسی طرح پڑھ رہا ہو جس طرح ہمارا پیغمبر پڑھ رہا ہے پھر ایسا کوئی تلاش کر کے لے آؤ اور اس سلسلے میں ود ہوں شہدا تمام اپنے ہم نواؤں کو شہدا جتنے تمہارے ہیں مندول مابودین تمہارے جتنے ہم نواح ہیں تمام ہم نواؤں کو سوائے اللہ کے جہاں تک دور سکتے ہو دوڑو لے آؤ ان کو تم سادی نگر تم سچے ہو علم تخالو تخویف اخروی پس ساری کوشش کے باوجود اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہم کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں کر سکو گے تو پھر تکلتی پھر بچ کے رہو نا اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن ہو گئے لوگ تمہارے جیسے اور زیادہ بھڑکانے کے لیے پتھر بھی کوئلہ بھی اس میں ڈالا جائے وہ عدت لل کافرین لو وہ جہنم کی آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے جس طرح تم ہو اتنسیس لِلْكَافَرِينَ اُعِدَّتْ لَهُمْ نہیں کہا اُعِدَّتْ لِلْكَافَرِينَ نفس کی ہے اس بات کے کہ جو اللہ کی کتاب میں شک کرے یا رسول اللہ کی رسالت میں شک کرے وہ نفس قطی کے لحاظ سے کافر ہے وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُو بشارتِ اُخْرُوِ قرآن کا طریقہ ہے کہ جہاں نہ ماننے والوں کو دھمکی دیتا ہے وہ ماننے والوں کو خوشخبری بھی دیتا بشر الزین عمنو مبارک دے میرے پیغمبر ان لوگوں کو جنہوں نے مسئلہ مان کے مسئلے کے مطابق عمل کرنے شروع کر دیے اچھے کس چیز کی مبارک دے مبارک یہ دو کہ ان جناتری منت انہار سچی بات ہے کہ ان کے لیے باغات ہوں گے ایسے باغات جو چل رہی ہوں گی ان کے نیچے نہر کلا روزے کو جتنی مرتبہ دیے جائیں گے کلا کمانا عموم کلا عموم کے لیے جتنی مرتبہ دیے جائیں گے ان باغوں میں سے کوئی پھل ریز چکھانے کے طور پر رزق کے طور پر تو کیا کہیں گے قبل یار یہ تو وہی ہے جو ہم دنیا میں رہے یہ؟ یہ ہیں،, ہیں رنگت تو اسی طرح معلوم ہوتی حالانکہ کتوب ہی متشا حالانکہ دیے گئے ہوں گے وہی اس رزق کو متشا بہن جو دنیا والی غذا سے ملتا جلتا ہوگا لہذا دیکھتے ہی ان کو یہ مغال کا ہوگا کہ یہ تو وہی ہے جب کھائیں گے تو مزہ اور ہوگا جن متحراتوں اور ان کے لیے ان باغات میں جوڑے ہوں گے ستھرے متحراتوں وهم خالدون اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہی رہیں ان اللہ یستا بس مقتضا کے خلاف یہ سارا مقتضا کے خلاف تقاضا یہ تھا کہ اللہ کریم کی بات کو اللہ کے حکم کو مانا جائے کیونکہ وہ الہ ہے مگر اس کے خلاف انہوں نے یہ بکواس شروع کر دی کہ یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو اس میں مچھر کی اور مکڑی کی ڈاور کی مثالیں کیوں آتی اس کا رد کیا جا رہا ہے یعنی توحید کے خلاف دوسرا شبح اور اس کا رد انجزر بابا صلاح پکی بات ہے کہ اللہ اس سے شرم نہیں کرتا کہ وہ بیان کرے مثال کسی قسم کی مسلم ماں مثال کسی قسم کی بہزت مچھر کی ہو فما فوقا. یا اس سے بھی زیادہ حقیر چیز کی ہو فوقیت حکارت میں ہے یا اس سے بھی زیادہ حقیر چیز ہو حقیر ہونے میں مچھر سے بھی شوق ہو فائق ہو کیوں جو اتنا بڑا مسئلہ مان جاتے ہیں تو وہ مثالیں تو بڑی آسانی سے مانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تاکی وہ مثال بالکل حق ہے ان کے رب کی طرف سے مثالوں کی طرف نہیں دیکھا جاتا مثال دینے والے کی طرف دیکھا جاتا مثال دینے والا چونکہ وہی الہ ہے اس لیے ایماندار تو مثال دینے والے کی طرف دیکھتے ہیں وہ امین کا فروغ اور جنہوں نے سرے سے مسئلہ کا انکار کر دیا وہ بکتے رہ جاتے ہیں کہ کیا ارادہ ہے اللہ کا اس قسم کی مثالوں سے یوزلبی کثیرن نتیجہ یہ ہے کہ یوزلوبحی کثیرن دھکا دے دیتا ہے گمراہی کا اس قسم کی مثالوں کے ذریعے بہت شوقوں کثیر وہی پہ ہی کثیرہ اور راہ راست پہ لا پیتا ہے اللہ ایسی مثالوں سے بھی کثیرہ بہت سارے لوگوں کو جن کے دلوں میں جد و انعد نہیں ہوتی خدا ترس ہوتے ہیں ان کو تو ایسی مثالوں سے ہدایت نصیب ہوتی ہماروں پہ ہی سوال یہ ہوتا تھا کہ یہ تو پھر اللہ کی مرضی ہوئی کسی کو چاہت تو گمراہ کر دیا کسی کو چاہت تو ہدایت دے دی اس کا جواب رما یوزل بھی ہاں اللہ گمراہ نہیں کرتا ایسے مثالوں سے مگر انہیں لوگوں کو جن کا نام فاسق ہوتا ہے فاسق درجہ کامل فاسقین درجہ کامل جس طرح کا اللہ فلاحم الاسکو کافی وہ ضبی فاسقین لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں ان کی صفت کاشفہ یہ ہے اللہ کزو نہ صفت کاشفا فاسقین کے فسق کو کھولنے والی صفت فاسق وہی ہوتے ہیں جو توڑتے رہ جاتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو من بعد میسا کے ہی بعد پکا وعدہ کرنے اس اللہ کے ساتھ وعدہ کرنے کے باوجود توڑ دیتے ہیں وہ یک تو امر اللہ اور کاٹ کے رکھتے ہیں ہر اس حکم کو جو اللہ نے حکم کیا ہے اس کا کہ یو ملا کے رکھا جائے بہی این یو صلا یہ بدل اجتماع ہے این یو صلا بدل الاجتماع ہی زمین سے عمر کرتا ہے اللہ ساتھ اس کے یعنی کس کا عمر کرتا ہے این یو صلا کہ سلح رحمی کرو یہ اس کی بجائے قطع رحمی کے عبیتی ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْعَرْزِ اور ہمیشہ فساد مچاتے رہ جاتے ہیں زمین میں فساد مچاتے ہیں نا یہ مزارع استمرار کے معنی میں فساد مچاتے رہ جاتے ہیں زمین میں الاحم الخواص یہی لوگ ہیں جو ہمیشہ خسارے میں رہیں گے کبھی ان کو نفع حاصل نہیں ہو سکتا کہ فتح فرو نہ کم تم انواتن فہیا يَا یہ لفظ پہلے آیا تھا یا یوہنہ سو بدھو یہاں کیا ہوگا مقتضا کے خلاف مکتزا کے خلاف شرک کرنے پر رد مقتضا کے خلاف شرک کرنے پر رد جبکہ لوازم میں بھی شرک لازم آتا ہو کیفا تکفرون فرو تشرے کس طرح شرک کر سکتے ہو تم اللہ کے ساتھ کفر بمانے شرک بھی قرآن میں آتا ہے شرک پر کفر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے آفا حسب لذین کافرون اللہ کے بغیر دوسروں کو کار ساگ بنانا یہ شرک ہے مگر اس پر فتوا کیا لگایا ہے کافا کا شرک پر کفر کا استعمال بھی ہوتا ہے تکفرون تخفرو نبا تشرق نہ بلّہ کس طرح شرک کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ یعنی مقتضا تو یہ تھا کہ عبادت اسی کی کی جائے اس مقتضا کے خلاف شرک کرنے کی گنجائش کس طرح ہو سکتی ہے حالانکہ تھے تم بے جانیا کو پھر تمہیں جاندار بنایا اللہ نے سم کو پھر تمہیں کسی وقت بے جان کر دیتا ہے وہ سمی کو پھر تمے جاندار بنائے گا تو پھر وہاں رہو گے نہیں جاندار ہو کے پھر ہوگے اسی کے لوٹائے جاؤ گے حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہی تفصیل کی ہے کہ پہلے بے جان تھے فی اسلاب آبا کم اپنے باپ دادا کی سلبوں میں تھے لطف کی شکل میں بے جان پھر دنیا میں تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں دنیا پہ موت دے دے گا پھر موت ہی موت رہے گی یہ نہیں کہ قبر میں پھر زندہ ہو جاؤ گی نہ سما یو یہی گم سما پھر جب دوسری حیات آئے گی تو اس کے بعد پھر سیدھے اللہ کے دربار میں پہنچو گے دو موتیں اور دو حیاتیں معلوم ہو گیا کہ لا حیا تفل کما فت سارا بہی سدی جس طرح سدی سڑے شیٰ حرام دا جس طرح وہ کہتا ہے ہاں کما فت سرا بہی سدی کذاب سدی کذاب جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ قبر میں بھی زندگی ہوتی ہے مگر قرآن مقدس اور ترجمان القرآن مفصر قرآن عبداللہ عبداس نے یہی معنی کیا جس طرح قرآن مقدس میں ہے کہ تم پہلے بے جان تھے پھر تمہیں زندگی بخشی پھر تمہیں موت دے دے گا اس کے بعد پھر زندگی ہوگی تو سیدھے اللہ کی طرف چلے جاؤ سما اللہ ہے تر جاؤ ہاں جی ان حالات کے باوجود تم شرک کس طرح کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ یعنی مقتضائے کے خلاف تم کس طرح کر سکتے ہو حالانکہ خَلَقَ لَكُمَّ جميعًا وہی ذات ہے اللہ کی جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ بھی ہے زمین میں سارے کا ساتھ حالات کے باوجود تم شرک کس طرح کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ یعنی علوہیت کے خلاف تم کس طرح کر سکتے ہو حالانکہ خَلَقَ لَكُمَّا فِي جميعًا وہی ذات ہے اللہ کی جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ بھی ہے زمین میں سارے کا سارا پھر متوجہ ہوا استوا متوجہ ہوا اک بالا سمائے آسمان کی طرف پھر برابر کر دیا ان کو ساتھ آسمان پہلے زمین کو بنایا اس کے بعد آسمان کی داغ بیل ڈالی پھر زمین کا دہو کیا پھیلایا زمین اس پر سمندر پہاڑ پیدا کیے اس کے بعد آسمانوں کو ساتھ برابر بنا لے جب بنانے والا وہی ہے وہ بک ال شین علیم ہر چیز کو جاننے والا وہی ہے جب لوازم صرف اللہ کے لیے ثابت ہے تو پھر مقتضا میں کس طرح شرک کر سکتے جب تمام چیز کا خالق لکل شہ بھی وہی ہے علیم لکل شین بھی وہی ہے تو پھر اس کا تقاضا یہی ہے کہ عبادت کے لائق بھی, بھی ہونا چاہیے وہ از کال رب و کل ملک ان سے خلیفہ دیکھو مقتض کے خلاف فرشتے بھی عبادت کے لائق نہیں ہے نیچے لکھے وہ عزقال رب و کل توحید کے خلاف فرشتے بھی عبادت کے لائق نہیں ہیں کیوں سنو کال ربو کا اور جس وقت کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کس وقت کہا کس وقت کہا کالو اطالو اس وقت کہا جب انہوں نے کہا فرشتوں نے کہ کیا تو بنا رہا ہے اس زمین میں ایسوں کو جو فساد بچائیں گے اس یعنی از کا تعلق کس سے ہے کالو سے مشرق لوگ جو ہے نا جہاں عز آ جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں یا معذوف ہے اذکر کو یا محمد یاد کر محمد یعنی پہلے واقعات تو جو جانتا ہے ان کو یاد کر حالانکہ اس ظرف جو ہے اس کا تعلق اس کا متعلق کالو ہے بعد میں جس وقت کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک بادشاہ خلیفہ یخلف بازو بعضا یخلوف باز باظن یعنی ایسے کو بنا رہا ہوں جو ایک دوسرے کی سیٹ پہ آئیں گے اہلا گزر جائے گا پھر دوسرا اس کی گدی پہ آ جائے گا پھر تیسرا آ جائے گا اس طرح یخلوفو بعضہو بعضد جس طرح قرآن میں ہے اول لذی جع لکم خلائفہ فی اللہرز اول لذی جع لکم یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے بادشاہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں ایک طرح کا دوسرا بڑکا پھر تیسرا آیا انی لون فیل ارض خلیفہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ لوگ کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے نائب خدا ہے اتنا بڑا کفر انسان کیا ہے اللہ کا خلیفہ ہے اللہ کا خلیفہ نہ کوئی ہو سکتا ہے اور نہ اللہ کا خلیفہ کہنے والا مسلمان ہو سکتا ہے اللہ تو ہر کا خلیفہ ہو سکتا ہے اللہ کا خلیفہ کوئی نہیں اللہ و خلیفہ تو فی الحل خلیفہ وہ ہوتا ہے جو ایک کے بعد دوسرا پیچھے آنے والا ہو. اللہ تو ہر کسی کے جس قسم کے خلیفے بھی ہیں سب سے بعد رہنے والا ہے اس لیے اللہ کسی کا خلیفہ نہیں اللہ خلیفہ ہے اللہ کا کوئی خلیفہ, حاجی انی جائلن خلیفہ جس وقت کہا تیرے رب نے کس وقت کہا جفیہ جب انہوں نے کہا اتجا کیا بنانا چاہتا ہے اللہ تو بیچ اور زمین کے من اس کو جو فساد مچائے گا بیچ و زمین کی وہ یس سے اور بہائے گا خون خون ریزیاں کرے گا حالانکہ ہم تو بادشاہ نہ بیان کر رہے ہیں شریکوں سے پاک سمجھتے ہیں کمالات تیرے اندر سمجھتے ہیں بے ہم دیکھا ون و قد سونت اور تقدیس پاکیزگی بیان کرتے رہ جاتے ہیں تیرے لیے ایسا کیوں ہوگا اللہ نے جواب دیا انی عالم میں اس حکمت کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے جب وہ تو اس انسان کی پیدائش کی حکمت کو بھی نہیں جانتے جب وہ عالمی نہیں ہے تو پھر وہ عبادت کے لئے کس طرح ہوگا جو ہلاک ہو تو عبادت کے لیے نہیں چننا چاہیے اب ان کی بے خبری کو اللہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح کیا <اللَّهُ> اچھا کوئی شخص اگر سوال کرتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ فساد مچائے گا عالم الغیب تو تھے نا کچھ نہ کچھ انہیں پتہ تو چل گیا تھا نا کہ یہ انسان جو ہے یہ فسادی ہوگا ورنہ پھر یہ بھی ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ بطور اعتراض کے ہے یا بطور استکشاف کے ہے یعنی اللہ سے حقیقت کھلوانا چاہتے ہیں یا اعتراض ہے ظاہر بات ہے اعتراض تو کر نہیں سکتے اللہ کا لا یاسول اللہ ما ہوں استکشاف یعنی اللہ سے ان کے پیدا کرنے کی حکمت کا کشف چاہتے ہیں۔ یہ سوال جو ہے فرشتوں کا اللہ سبیل استکشاف مگر پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ استکشاف تو ٹھیک ہے مگر یہ سوال جو کیا ہے کیا انہیں پتا تھا کہ یہ انسان جو ہے یہ فساد مچائے گا اللہ کریم نے فرمایا تھا انی من تینن من من آگ ہوا پانی مٹی یہ چار انسر ہوں گے اس میں مٹی کا انسر غالب ہوگا مگر اس میں گرمی بھی ہوگی سردی بھی ہوگی خشکی بھی ہوگی یہ چاروں چیزیں جو ہیں یہ جب مل جائے گی جب اللہ نے اطلاع دی تو یہاں سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ چار چیزیں جو ہیں آپس میں ہے مختلف اور جو مخلوق نکیزوں سے بنائی جائے گی تو وہ تو خامخا فساد اور فتنہ ہی برپا کریں گے یہ اندازہ لگایا تھا انہوں نے تخلیق انسان سے کہ جب اللہ فرما رہے انی کم بشرم من تین من سلسال من من مسنون کہتے ہیں جو کئی سال پڑی رہے دھوپ کھاتی رہے سورج کی تمازت بھی آ گئی سلسال کھنکھنے خن والی مٹی وہ ہوتی ہے جس میں پانی کھڑا رہے پھر اس کو ہوا لگے اور اس کو خوش کر کے ریپڑی بنا دیتی ہے چاروں چیزوں کی ملاوٹ سے جو مخلوق بنے گی چاروں چیزیں ہیں ایک دوسرے کی زد اور ہے نقیزے اس لیے وہ تو فساد مچائے گا اس کا جواب اللہ دیتے ہیں کہ سوال ان کی تخلیق ہوگی مگر عالم ما لا تعل میں خوب جانتا ہوں کہ ان میں کئی موہد بھی ہوں گے اگر کئی فسادی ہوں گے تو کئی توحید پرست بھی ہوں گے اس لیے انی علم تم نہیں جانتے وہ علام عدم السما کل اب آدم یعنی خلیفہ کی فوقیت ظاہر کرنے کے لیے علم کا شعبہ اللہ نے پیش کیا تاکہ پتہ چلے کہ فرشتوں سے فضیلت جو انسان کو ہے وہ علم کی وجہ سے ہے اللہ آدم الما اللہ سکھا دیا اللہ نے تمام تمام کے تمام, تمام, کے تمام نام میں اختلاف ہے بعض مفسر کہتے ہیں کہ صرف زویل اقول چیزوں کے نام بتائیں اور حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن جریر دوسرے مفسر کہتے ہیں کہ نہیں تمام کائنات کی چیزوں کے نام اللہ نے بتا دیا حتیٰ کہ یہ نمک ہے یہ مرچ ہے ان کا نام بھی بتا دیا اللہ ما آدم الاسماء کو سکھا دیے اللہ نے آدم کو نام سارے کے سارے سما آراضا ہوم جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف زبی القول کے نام سکھائے تھے ان کے دلیل یہی ہوم ہے سما آم کیونکہ غیر زبیل عقول کے لیے تو ہم نہیں آتا ہم آتا ہے کس کے لیے زویل عقول کے لیے وہ یہ دلیل دیتے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ تمام کائنات کے نام بتائے تھے وہ کہتے ہیں تغلیبی طور پہ ہوم آیا ہے جس طرح عورتوں کا ذکر جو ہے مردوں میں بھی آ جاتا ہے یا منو اضا کم تم الاسلام تھے اس میں عورتیں بھی ہیں مگر لفظ کس کا ہے مذکر کا ہے مذکر کا لفظ ہے اسی طرح یہاں ہم جو ہے ہے تو مذکر اور زبی کے لیے مگر تغلیبی طور پہ ہے غیر ذریع کے نام بھی ان میں درج ہے پھر پیش کر دیا ان ناموں کو فرشتوں پہ اور اللہ نے فرمایا ہاں ادھر آؤ فرشتوں نا کے ان کے پیدا ہونے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ فساد مچائیں گے فساد مچائیں گے تمہارے علم کا پتہ چلتا ہے نا بتاؤ ان کے نام کیا کہنے لگے نہ کابح سبحان اللہ کا لا علم صبح نہ کا تریکو سے پاک ہے یعنی تو ہمارے جیسا نہیں ہم بے علم ہیں تو تو علیم لکل شہر لا علم لنا الا ما علمتنا ہمیں تو وہی کچھ پتا جو کچھ تو نے سکھا دیا ہے ان کا انت العلیم حکیم تاکیق تو انتا تو ہی تو العلی مل جاننے والا بھی ہے اور گہرائی کا واقف بھی تو اچھا ان کا ملحکی ان کا, کا ملحکی جاننے والا بھی ہے اور حقائق جاننے والا بھی تو ہی قال یا دمو امبے بے ہم اس وقت کہا اللہ کریم نے او آدم تو اطلاع دے ان کو خبر دے ان کے ناموں کی جن کے ناموں کا پتا فرشتوں کو نہیں چلا تو ان کو خبر دے فلم امبا پس جب کی خبر دی آدم نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے کی اس وقت وہ تو خاموش رہ گئے اللہ نے فرمایا الم اک کیا نہیں کہا تھا میں نے تم کو انی غیب کہ میں ہی جانتا ہوں غیب آسمان اور زمینوں کا اور میں ہی جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم تک تم چھپائے رکھتے ہو ہاں جی تو معبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ فرشتے بھی عبادت کے لائق نہیں اب نمبر دو مقتضا کا الہ واحد ہی معبود ہے تقاضا یہی ہے کہ اسی کی عبادت کیا جائے مقتضا کے خلاف جنات کی عبادت کرنا بھی جائز نہیں مقتضا کے خلاف مقتضا کے خلاف